حسن کی محمد اختر صاحب کو لالے جی شاہ لمحات غفلتے ہائے لمحات غفلتے دل کی پاک میں پاک میں مل کے لطف دیکھ پیدا مل کے میںلکار مل کے مٹ گئے مل کے لطف لیتی ہیں مل کے That's the sun that I درگار کیا کہ پرسکت سے جو جا پرسل دت سے جو جاتا ہوں کتنی خوشیاں تجربہ کتنی خوشیاں لو جاتا کتنی خوشیاں تجے مل کے آگے پاپ تم نے مل کے لطف لیتی اب کے دل میں دور ہے کیوں کے اب کے داغل جب یہ لگت ہے دل کے تو میں جب یہ لگت ہے دل کے تو میں کیا کہوں کہ تو دل میں سار دل کے کہ کیا کہوں کہ جب لذت ہے تو پامے جب لذت ہے تو پامے کیا کہوں کے دل میں سار کے کیا کہوں کے پبل جی کے بلا آبر جی کے بڑا آئے لمحے دل کے آئے کے بر ایک, ایک ہزار گز کا پلاٹ صبح کے بعد جو ہے وہ کہیں تقسیم ہو رہا ہے ایک ہزار گز کے پلاٹ اور لیز <laughs> <laughs> نہیں ہوتے بعد پلاٹ لوگوں میں پھنس جاتے ہیں لالچ میں پیسہ دے کے اور لوٹ جاتے ہیں تو اگر یہ پتہ ہو کہ صبح صبح وہ ایک ہزار گز کا پلاٹ فری میں مل رہا تھا اور ہم دس بجے تک ستتے پہ تو کیا ہوگا کس قدر افسوس ہوگا وہ فری میں ایک ہزار گز کا پلاٹ مل رہا تھا ہم کو خبر ہی یہ اتنا بڑا سودا اللہ تعالیٰ کا سودا الحاکمین کا سودا اللہ تعالیٰ پر مارے یا پھر خواہشات کا خون کر لو اور ہماری ذات کے لوگ جو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری تو نہیں میرا تو کوئی شہ نہیں میری ساری کائنات تمہاری خادم بن جائے گی تم ہم کو لے اور سودا کیا ہے کہ اپنی ناجائز تمنا کا فون کر لو بس کچھ کام نہ کرو کام نہ کرنے کی مزدوری آکمل اللہ کی ذات کو لے لو کیا بات ہے اب اب کس قدر خطارے میں اور نقصان میں ہے اور جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالی سے واقع ہے اور اپنی اصلاح سے واقف ہے کس قدر خطرہ اور نقصان ہے کیا خبر کی کہ بغ کے مو باب میں آئے لم پار دل کے آئے ہار بکرتے دل کے علم دل کے رد uh, -huh. ये सबका मिलके पहन के दा <laughs> करो باغ کے علوم و معرف کی الہامی تشریحات اور علوم و معرف خزان القرآن اس کی مجموعی کدام ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی الامی علوم ہے یہ لطائف ہیں قرآن یش رب اسلام سرجما سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں شرح صدر اور اس کے مہانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تارہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا گئے لوگوں اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی ہے وہ سنانا مجھ پر فرض ہے لہذا سن لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں یعنی ہدایت ہوں اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سینے کو کس طرح کھولتے ہیں فرمایا کہ سینہ اس طرح کھلتا ہے کہ اس میں اپنا ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے ایک ہاتھی نے جھوپڑی ایک ہاتھی نشین نے ایک جھوپڑی والے سے کہا کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو غریب جھوپڑی والے نے کہا کہ آپ سے کون دوستی کرے آپ تو میرے یہاں ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے میری تو جھوپڑی مسمار ہو جائے گی نہ میں رہوں گا نہ میری جھونپڑی رہے گی تو اس نے کہا کہ میں جس غریب سے دوستی کرتا ہوں اس کا گھر اتنا بڑا بنوا دیتا ہوں کہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر آ سکوں اللہ تعالیٰ جس کے پل کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ سارے احکام بجا لانا اس کو آسان اور سارے گناہوں سے بچنا اس کو سہل ہو جاتا ہے سن لے رہے دوست جب پلے آتے ہیں رات ملنے کی وہ خود آپ کی ہی بتاتے ہیں جس کو وہ اپنا بناتے ہیں اس کے دل کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھے اپنا بنا رہے ہیں اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں نہ میں ہوں دیوا نہ ہوں او نہوئی جانی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جی وہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینا کھلنا تو آپ نے بتا دیا کہ ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے لیکن کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ روم کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ نور ہدایت کے دل میں آنے کی کیا علامت ہے ورنہ انگریز کہہ سکتا تھا کہ ہمارے دل میں بہت نور ہے دیکھتے نہیں کہ ہماری چمڑی بھی اجال چمڑی میں بھی اجالا آ گیا تم کالو اور ہندوستانیوں چار جانو کے مور جا چیز ہے بتائیے کہہ سکتا تھا کہ نہیں صحابت رام کا احسان ہے کہ ان کے سوال سے نور ہدایت کی علامات کا ہم کو علم ہو گیا آپ نے فرمایا اس نور کے دل میں آنے کی تین علامات ہیں دوستو غور سے سنیے اور غور کیجئے کہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا یہ نور کس حد تک داخل ہوا ہے نور ہدایت کی پہلی علامت پہلی علامت یہ فرمائی اب تجاوی یا دنیا جو کے کا گھر ہے اس سے وہ کنارا کش رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے کشتی کو پانی میں چلاتے ہیں لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں گھسنے دیتے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی پانی پر ہی چلتی ہے لیکن پانی کو اندر نہیں گھسنے دیتے اگر غلطی سے پانی کچھ اندر آ گیا تو کشتی والے ایک ملازم رکھتے ہیں جو ڈبے میں پانی بھر کر کشتی سے باہر پھینک دیتے ہیں کیوں کہ اگر کشتی میں پانی بھر جائے تو کشتی بچے گی تو پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا جب جنازہ قبر میں کرتا ہے تو تازہ صاحب کا کاروبار قبر میں جاتا ہے ان کی مرثبیز اور شاندار گاڑیاں جاتی ہیں ان کے سموسے پاپڑ جاتے ہیں ان کے موبائل جن پر وہ ٹہل ٹہل کر گاڑی بدل بدل کر اور چاند دکھانے کے لیے عجیب عجیب کرتے ہیں بتاؤ قبر میں ساتھ جاتے ہیں اسی لیے دنیا دھوکے کا گھر ہے کہ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا نہ کاروبار نہ سموسا نہ پاپڑ بس جس کے دل میں ہدایت کا منہ داخل ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دوکے کا گھر ہے اس سے وہ دل نہیں لگاتا جس سے وہ دنیا جس سے وہ دنیا میں رہتا ہے بیوی بچوں کا حقی ادا کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے کار بھی رکھتا ہے لیکن دل میں اس کے یار ہوتا ہے یعنی محبوب حقیقی کا آلاشان so, so, so. اس حقیقت کو اگر کوئی مشکل سمجھ رہا ہو تو میرا ایک اردو شعر سن لی دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخودہ رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار رہے دنیا کے ملزلوں میں بھی یہ با خدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار رہے نور حدایت کی دوسری علامت لیکن اس علامت میں حدیث کے ظاہری الفاظ سے غلط معنی نکال کر ہندو جوگی اور راہب بھی شامل ہو سکتے تھے جو دریا کے کنارے دنیا سے بظاہر کنارہ کل ہو جاتے ہیں لیکن کلام نبوت کی بلامت کا اعجاز ہے کہ دوسری علامت نے جوگیوں اور راہگوں کو اس دوبرے سے نکال دیا وہ کیا ہے آخرت کی طرف ہر وقت توجہ خلو سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جنت اور آخرت کی طرف ان کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے دیکھیے میں یہاں کراچی سے آیا ہوں لندن میرے لیے پردیس ہے یا نہیں تو آپ بتائیے کہ کیا میں کراچی کو بھول جاؤں ایسے ہی جو اصلی عقد لوگ ہیں وہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اپنے وطن جانا ہے اپنے مولا سے ملنا ہے اس لیے جلدی جلدی وہ آخرت کی کرنسی کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن سب چھوٹ جائے گا اور یہی رہ جائے گا لہذا کوئی مسجد بنوا دی کوئی مدرسہ بنوا دیا لہذا عقل مند مالدار لوگ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اسی طرح جلدی جلدی اپنی رقم ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کہ کسی مسجد میں لگا دیا کسی مدرسے میں رقم لگا دی یا زمین خرید کر کسی اللہ والے عالم کو دے دی کیا آپ یہاں کوئی بڑا مدرسہ یا جامعہ دارالعلوم بنائیے یہ سب بڑا تارے خیر ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین قیامت تک باقی رہے گی یہ زمین کا سستا جاریہ قیامت تک رہے گا آخرت میں کرنسی ٹرانسفر کرنے کے یہ دس طریقے ہیں مورے ہدایت کی تیسری علامت اور تیسری علامت کیا ہے استعداد اس علموں کی قبل منظوری کی اور موت آنے سے پہلے وہ تیار رہتا ہے موت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے کہ میری کتنی نمازیں سزا ہیں جلدی سے ادا کر لوں کتنے روزے باقی ہیں کتنی زرکات باقی ہے سب کی की کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو جو باتیں پوچھیں گے موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی فائل درست رکھتا ہے بس دل میں نور ہدایت آنے کی یہ تین علامات ہیں پہلی علامت حضر نے فرمایا تجافی اور دائر غرب کے دنیا سوکھے کا گھر ہے وہ اس سے دل نہیں لگاتے اگرچہ کام کاج کاروبار دی بچوں کے حقوق والدین کے حقوق سب ادائیگی کرتے رہتے ہیں لیکن دل صرف اللہ کو دیئے رہتے ہیں ہر وقت دل میں ان کے مولا رہتا ہے کیونکہ دل میں یا تو غیر اللہ رہیں گے یا اللہ رہے گا تو غیر اللہ کو دل سے نکال دیتے ہیں اللہ, ہی اللہ ان کے قدم ہوتا ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ بھائی بب اللہ تعالی الخلو کہ وہ ہر وقت آخرت کی طرف توجہ رہتی ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے تو وہاں کی وہ وہاں کرنسی اپنی یعنی ہی سب بھی صرف مال نہیں بلکہ عبادات ہیں نقلی عبادات ہیں تلاوت رہتے کہ وہ ہے پھر کے بعد کار ہے اور جلدی جلدی سب کرتے رہتے ہیں خیر خیرات بھی کرتے رہتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ برف مسجد بنوائے یا پلاٹ خریدے ہر شخص اپنی حج افتتاح جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کروڑ روپیہ دے یا لاکھوں روپے ہو تبھی کریں گے ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دے دے, دے اطلاع کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فکس نہیں ہے کہ ایک روپیہ تو ایک ہی روپیہ لکھا جائے گا اس کے اطلاع کی برج سے اس کو کروڑوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہم نے اپنے مرشید سے سنا اور دیکھا بھی دی کہ کسی نئے کام کے لیے چلا کی گئی کہ یہ نیک کام ہو جیسے کوئی وہ چھاپنا ہے کوئی کتاب چھپنی ہے واٹ چھپنا ہے تو کسی نے مالدار آدمی نے کہا کہ حضرت سارے کا سارا پیسہ میں دوں گا تو کسی نے دینا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں میں ہی دوں گا سارے نہ دیں تو حضرت نے ان کو منع فرمایا فرمایا کہ ان, ان کا بھی لے لو کیا معلوم ان کے اخلاق کی وقت سے تمہارا بھی قبول ہو جائے یہ اخلاق بڑی چیز اخلاق سے اگر ایک روپیہ بھی دے گا تو اللہ کے وہ کروڑوں میں بھی شمار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ مالی خرچ کرے گا کرتا ہے دوسری علامت جو ہے کہ آخرت کی طرف کو توجہ رہتی ہے کہ اپنی جو ہے اپنی نیکیاں کر کے نیک مال کر کے نکلی عبادت کر کے ذکر کو روزگار کر کے اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے آخرت کا خزانہ جمع کرتا رہتا ہے اور تیسری علامت ہے کے بل اتحدہ ذمہ قبل ہی موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کر لیتا ہے یعنی اس کے ذمے اللہ نمازیں یا زکات یا کوئی اور واجبات ہوتے ہیں جلدی جلدی ان کو ادا کر کے اپنی فائل کو درست کر لیتا ہے یہ شرح صدر کی تین علامات ہیں نور ہدایت کی نور ہدایت جس کو جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اس کام کی دولت سے نوازنے کا اس کی سارے تشخیص اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ جی سیدنا مولانا محمد اللہ کو بھی اللہ نے کچھ پڑھا اپنے فرض سے اس کو قبول فرما لیجیے اللہ اس کو سننا قبول فرما لیجیے اور اس پر عمل کی توفید مسیح فرمائی اے اللہ باد ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. اے اللہ اپنا عشق کامل کر کے ایمان کامل کر کے اے اللہ اپنی محبت کامل نواز کے اور اپنا احفان کامل نواز کے اللہ ہم دنیا سے اٹھانا اے اللہ مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی اہ اللہ میرے دوستوں کو سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اللہ جلد مصیب فرمائیے اے اللہ جلد فرمائی کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرمانیں گے اللہ آپ کے یہاں کسی چیز جی جی جی کی کمی نہیں ہے اے اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے آپ تو عطا فرمانے کے لیے تیار ہیں بڑھ بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہیں بڑے بڑے انعامات دینے کے لیے تیار ہیں ہم ہی چلتے نہیں ہلتے نہیں اے اللہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم آپ سے چیز تو بڑی مانگ رہے ہیں ساتھ میں ہمارے یہاں مالی صلاحیت نہیں ہمارا ہماری کوئی پوری صلاحیت نہیں آپ اللہ آپ کریم ہے ہماری نالائکی پر نظر نہ فرمائیے اللہ اپنی کرم پر نظر فرمائیے اپنے فضل پر فضل پر نظر فرمائیے اللہ اپنی کرم خواب سے اے اللہ ہم سب کو نواز دیجیے اللہ دونوں جہان کی دولت سے مالک مال فرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالک مال فرما دیجیے میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور دور بہا دیے ہیں اے اللہ آپ کو کوئی کوئی بہانہ بنا کر ہم سب کو نواز اے اللہ اپنے پھل سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیئے. اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجیے اور آسان کی بھی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجیے اپنی رضاء کامل نصیب فرما دیجیے اللہ عمینہ نقل و روا قبل جناؤ کے بھی کمن صحتی کا بننا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد من صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمة الله ورحمته جمے کی سنتوں کا اہتمام کرے جمعے کے سواب مردوں کے لیے جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں وہی سباب ملے گا ان میں اللہ کی تیاری کر اس میں اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا سر کے بالوں کو ضرورت ہو تو کو سنت کے مطابق سنوارنا اور منچوں کو بالکل پاری قطر, قطر لینا جو سنت سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے افضل درجہ ہے اور ناخن تلاشنا اور غیر ضروری بالوں کی سفائی اور جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننا جو میسر ہوں اور خوشبو لگانا اور غصل کرنا اور مسجد جلد جانا اور ہو سکے تو پیدل جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا اور کوئی اللہ وہ کام نہ کرنا فضول کام ایسے چٹائی نوچ رہے ہیں ادھر دل دیکھ رہے ہیں اور کمال کلام بھی منع ہے کسی قسم کی ہی گفتگو کتے کے دوران منع ہے تو یہ سب ان سب چیزوں کا اہتمام کریں اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنے کے دن مجھ پر گرو شریف نے کثرت کیا لہٰذا جی کچھ جتنا معمول ہے وہ پڑھنے کا جس کا نہیں ہے وہ ماحول بنا لے اور جس کا ہے اسے اس تھوڑا سا زیادہ کر لے تو انشاءاللہ شاء اللہ کثرت میں شمار ہو جائے گا اور جونے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور ہر پھل نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے البتہ جن نمازوں کے بات سنت موقعہ ہو تو سنت میں جلدی کرنا چاہیے دعا مختصر مانگ کے سنت موقع ادا کر لے پھر اس کے بعد جتنی چاہے دعا مانگے اور حجل اور اصل سنت موقع نہیں ہوتی تو اس وقت جو ہے دعائیں مانگے اللہ تعالی سے کیونکہ دعائیں بڑے کام کی چیز ہیں سب سے بڑا جو سب سے بڑا بڑی نعمت ہے وہ اس اسی دہن سے ہم گلانی کی جانتے شرب شرف ہے ہم گلانی اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگتا ہے جب انسان دو ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ہی کے سامنے دو ہاتھ پھیلے ہوتے ساری کائنات کے نیچے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں برائے راست دعائیں سنی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور تو کسی سے مانگتا نہیں تو خون دل لگا کر دعاؤں پر اہتمام کرنا ایک, ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا ایک ہوتا ہے مانگنا دل لگا کر ایسے میجسٹریٹ یا وزیر کے پاس کوئی پیٹیشن لے کے جاؤ یا کوئی درخواست لے کے جاؤ تو کتنی توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں اور کتنی امید سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کر دے اور جا کے اس سے بات کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کے دربار میں تو خوب گڑ گڑا کے لجا کے اور خانجی کے ساتھ اور دل لگا کر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی عطا فرما دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ چیز بندے کی مسجحت نہیں ہوتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی تو اس کی جگہ کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں تو کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں تو آخرت میں اس کا ضرور اثر ملے گا دعا کا کسی حال خالی نہیں جاتی فائدہ ہی فائدہ ہے بس دعاؤں کو خوب اہتمام رکھے دنیا بھی مانگیں آخرت بھی بند اور اللہ البتہ گناہ کی, کی چیز مانگنا یا گناہ کے لیے دعا کرنا ناجائز ہے خلاف نہ کی کام کی دعا کرنا نہ جائز جائے چیزیں اتنی چائے مانگی وہاں کر حکومت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھتے ہیں یارو بعد آئے وقت پھر آئے گا میں بیٹھنا ہوں خبر وعلیکم السلام کہ گئے یار یقین ڈبل ٹیکر بنتے